نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کے صلوات اللہ علیہ مجمعین سے ممتاز ہیں وہ پہلے ذکر کیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات عطا کیے اور ایک مہینے کی مسافت سے دشمنوں پر رعب عطا کیا غنیمتیں حلال کی جو کہ پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی اور آپ کو تمام تر لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور خطن النبیین قرار دیا گیا اور ساری کی ساری مست زمین کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مستد اور سہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا اور نبی کی امت کو خیر العمن قرار دیا گیا بچیلا اور شفاعت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی زمین کے خلانوں کی چابیاں دی گئی اور صورت البارا کی آخری آیات سورہ فاتحہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کہ اس کی مثل پہلے کبھی کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی اسی طرح سید آدم اللہ خانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے کہ جن کی شفاعت قبول کی جائے گی اور دیگر انبیاء کی نسبت آپ کی امت سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے تو یہ وہ حسائش تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سمان تر دیگر انبیاء کی نسبت سے تھے اس کے علاوہ اور بھی کچھ خسائش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ احادیث میں مجبور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قسائد ایسے ہیں جو اپنی امت کی نسبتیں ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص ایسی صفات اور ایسے خاص احکامات دیے گئے ہیں جو امت کے لیے نہیں ہیں مثال کے طور پہ کسی کے لیے امت میں سے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ صحیح کھائے اور اس کے بعد روزہ افطار نہ کرے بلکہ افطار کیے بغیر اگلے دن کی صحیح کھائے بغیر اگلے دن جا کے روزہ افطار کرے یہ کام امت میں سے کسی کے لیے جائے یعنی دو دن کا اکٹھا روزہ رکھنا جب کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا اور تھا چاہیے بخاری میں ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو واقعی وشال نہ کروال کہتے ہیں روزے کو روزے کے ساتھ ملا اس تاریخ کیے بغیر اگلے دن اس تحریر کھائے بغیر مسلسل روزہ جاری رکھنا یعنی ایک دن تحری خائی اور اگلے دن اس تاریخ کے وقت جا کے روزہ افطار کیا اس کو کہتے ہیں وسار تو ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسار کرنے سے روزے کو روزے کے ساتھ ملانے سے منع کیا تو صحابہ سلام کہنے لگے ان کا تو واقف پہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو یہ کام کرتے ہیں شہری کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس دن بھی افطار نہیں کیا اگلے دن بھی افطار نہیں کیا اس سے اگلے دن جا کے شہری افطار کرتے ہیں یعنی کئی کئی دن آپ اکٹھا روزہ گیا رکھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمایا اللہ کا میں تم میں سے کسی ایک آدمی کی طرح نہیں یقینی اس پا مجھے کھیلایا پیا جاتا ہے اسی طرح ابو شریف قدری رضی اللہ عنہ کی روایت کئی بخاری میں ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تو سویسٹار کرتے ہیں سرمایہ لط تو ہے میں تمہاری کہانی ہوں لیمن میں رات گزارتا ہوں تو کھلانے والا مجھے کھلا دیتا ہے اور پھرانے والا مجھے پھرا دیتا ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہی روایت سبھی گاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال سے منع کیا تو لوگوں نے کہا کافی روپئے آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں تو آپ نے دمایا لفظ کو ہے عتی گم تمہارے جیسا نہیں ہے بلکہ ربی و یسیم مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کچھ کھائے پیے بغیر بھی کئی دل گزارا کر سکتے تھے اب ہنیرا رضی اللہ تعالیٰ کے روایت قریب بخاری خالف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مثال کے نہ کیا کہ روزے کے ساتھ روزہ نہ ملایا جائے تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں تو آپ نے سرایا وہ اے یہ رقول تم میں سے میرے جیسا کون ہے میں رات گزارتا ہوں روی ربی یا نہیں میرا ہال مجھے پھراتا ہے پھراتا ہے <سلام> ابو ہوا کرواتے ہیں جب لوگوں نے اشرا دیا کہ نبی سب اللہ وشال کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں سے باز آنے سے لوگ رک گئے باز نہ آئے کریم علیہ وسلم نے ولا مہیم یومن روزہ رکھا اور صحابہ کو کہا کہ ٹھیک ہے اب وسار کرو میرے ساتھ ایک دن گزرا اگلا دن آ گیا سنوا آب و پھر شام ہوئی تو چاند نظر آ گیا عید الفکر کا دن آ گیا خیر اللہ عنہ نے اختیار کرنا ہی تھا تو نبی کریم وسلم نے تو میں تمہیں زیادہ کرتا یعنی اب تو دو دن کا اکٹھا ہوا رکھا ہے پھر تین دن مسلسل تم نے اکٹھا روا رکھا تھا تب تنقید نہ ہوں اور ربیع کریم سرواخی و سلم نے یہ ج تھا ان کو چاندتے ہوئے چاند نظر آ گیا ہے بس گئے بدلنا اور زیادہ کرواتا یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے سار کرنا روزے کے ساتھ روزہ جوڑنا اور ملانا اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کھانا ہوا تعالیٰ نے قدرت اور اختیار دیا یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل انجام جام دیں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کام کرنا ثابت ہو وہ کام تمام تر امت کے لیے اس وجہ ہوتا ہے کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام نبی طلبا ریل وسلط کے ساتھ رہا منع اور خود کرتے رہے اور میرے جیسا کون ہے تو ہاتھ گزار کر کھلا پلا دیتا ہے سوئے ہوئے ही میرا پیٹ بس جاتا ہے तुम ایسا نہیں کر نبی ترین سروبار کے ساتھ یعنی کہ جب تک نبی ترین سروار والی مسلم کا خاصا نام ثابت نہ ہو جائے اس وقت رسول ترین سروبار والی مسلم کا حال ویب پوری حسمت کے لیے دائرے سے اسی طرح اللہ خانہ نے حکم دیا ہے دو دو تین چار چار عورتوں سے نکاح کرو چار چار تک عورتیں بیگا کرنے کی شریعت میں ایک وارگ ہوتی آ جاتی ہے چار دینیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زائد بیویاں رکھنا یہ بھی جائز اور درست تھا کیونکہ رسول اللہ باغ صبح علیہ وسلم نے بجن وقت آپ کے نکاح میں نو ازواج مطہرات رہی وقت نو اور کو اپنے نکاح میں رکھا ہے اور پوچھا اس احمد کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا لو اللہ علیہ وسلم کہاں یہ جو لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ رہی وسلم کی تمام سر ازواج فون ہو جائیں تو کیا آپ کے لیے مزید نکاح کرنا بھی جائز ہوگا پالونا ہوتا نبی فیصف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا تو من اب کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں اللہ کن نے یہ تو اعلیٰ کی ہے اس سے اب آپ کے لیے مزید عورتیں حلال نہیں تو امیر اللہ تعالیٰ ہیں تو نبی اللہ, اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عورتیں حلال کی گئی ان کے ساتھ آپ نے نکاح دیا اور وہ ایک مقدار تھی جہاں پر اللہ اٹھانا اپنے نکاح میں رکھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا آپ کے لیے روا اور جائز تھا ایک آدمی مسلمان ہوا اور اس کے لکھا ہمیں دس عورتیں تھیں ترین سروار نے بنوایا میں ہونا وپارنا ان میں سے چار کو روک لے باقی کو چھوڑ دے تو امت کے لیے چار سے زائد شادیاں ایک مرد کے لیے جائز ہیں کچھ لوگ اسی پرانے مزید کی جو آیت ہے اندیشہ مسنا و سلاسا اور وا اس سے بڑا عجیب رشت کرتے ہیں مسنا کا مانا ہوتا ہے دو دو سلاسا کا مانا تین تین اور وا کا مانا چار چار وہ اس کو جمع کرنا شروع کر دو اور دو چار تین اور تین چھ پھر چار اور چار آٹھ آٹھ اور چھ اور کتنی ہوئی چودہ چودہ چار اٹھارہ اٹھارہ تک عورتوں سے نکال کر آئے سے لیکن یہ سانس اور عقل کا دیوان ہے کیونکہ نئی کریب صلی اللہ علیہ وسلم اس آئ کے مو کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والے اور وہ جب جس کی چار سے زائد بیویاں تھیں اگر واقعہ کچھ آئس کا وہ معنی ہوتا جو بال بارش کا پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کی کہ کیسے چار کو روک دے اور فار فائد اور باقیوں کو چھوڑ دے چار سے زائد بیویوں کو چھڑوایا اس لیے کہ جی نہ کسی مسلمان مومی کے لیے چار سے زائد اور تم کو بیا وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ملا ہاں یہ <سؤال> رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ چار سے زائد عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اسی طرح نکاح کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ اللہ سبحانہ کو کھڑانا ہوا ہے وہی بہتر وہاں پر نفسا نبی اگر کوئی عورت اپنا آپ کسی نبی کو نبی کو ہبا کرے اور نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو نبی کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا چاہے اور ساتھ ہی خالصا تھا یہ آپ کے لیے خاص ہے محمد کے لیے نہیں اہد ایمان جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت آئے اور کہے میں اپنا آپ ہاں کو ہبا کرتی ہوں اور وہ اس کا بالک بن جائے اور اسے نکاح کر لے یہ دیگر اہم ایمان کے لیے جائز تھی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کہ اگر کوئی عورت اپنا آپ ہبا کرتی ہے آپ کو تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں صحیح بخاری بھی صحرم صحرم رضی اللہ کی ہے ہیں کہ یا نفسی. رسول صلی اللہ علیہ میں نے اپنا آپ ہی, کر اپنا آب ہی کر یا مطلب اب رسول اللہ اللہ و کے مکمل مالک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کا ارادہ نہیں کیا ایک آدمی اسی گجرت میں تھا کہتا ہے ضرور نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر نہیں چاہیے تو میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اس کے ہم اپنے اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیا اب اس عدیب سے کافی ساری باتیں کافی سارے مسائل نکل گئے ایک تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی عورت اپنا آپ ہاں ہبا کر دے نبی کو کسی اور کو نہیں یہ نبی کا خاتہ تھا خاصا کا انداز تو اب اس کا ولی و کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کسی بھی عورت کے لیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا چاہے نہیں ہے لیکن عورت اگر اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تو ربیع کریم سب علیہ وسلم نے جو اس کا نکاح اپنے بلا کے اختیارات کو استعمال کرتے اس آدمی کے ساتھ وہ ہیبا کرنے کی وجہ پھر اس کے پاس حق نہ دینے کے لیے کوئی مال نہیں تھا ایک ادار تھا یہاں یہ حدیث قسم ہے آگے تفصیل کے ساتھ بھی میری حدیث کے اندر سون نبی داؤد کے اندر کہ اسے پوچھا میرے پاس تو نکاح کرنا چاہتا ہے اسے تیرے پاس کچھ ہے اس کو حق لگا دینے کے لیے کچھ نہیں, نہیں کر کے ہے اس کو میں باندھتا ہوں سمجھایا اگر تو اس کو دے دے تو حق کیا کرے گا پوچھا مجھے کچھ قرآن یاد ہے کرتے فلاں فلاں فلاں فلام صورتیں یاد ہیں فرمایا اس کو یاد کروا دیں یہ ہے محرایا اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ حق لہر کے طور پر مقرر کی جا سکتی اور حق لہر چونکہ مال ہوتا ہے مال تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن مجید قرآن شریف کی تعلیم پر اجرت دی جا سکتی ہے تعلیم دے دی تھی اپنی بیوی کو اور اس تعلیم کی جو اجرت اس عورت کے ذمے تھی وہ دور ہاتھ میں تھا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور درست تھا جو کہ اپنا آپ حبا کرتے کشان اپنے والد عروا بن زبید بن عوام اور اللہ عنہ سے کہتے روایت کرتے ہیں کہ اروا اپنی سرجایا کہ فولہ جس سے شکیم بنت رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں میں سے جنہوں نے اپنا آپ کو حبا کیا کہتی ہیں اب آپ کا تحلیل مرا تو نقص حا لیا عورت اس بات سے حیا نہیں کرتی شروعاتی نہیں ہے کہ اپنا آپ کسی مرد کو حبا کر دے تو جب اللہ ہو گا تا نے یہ آئے تو میں نے کہا اللہ کے میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ کھانا ہوگا تعلی آپ کی خواہشات کی تقمید ہی کرتے جا رہے ہیں یعنی جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے وہ پتا کر دیں گے اللہ سکھانا تعالیٰ نے قرآن مجیب مجیب میں تھی اس بات کا وعدہ دیا تھا والا کو وہ کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائے گے اسی طرح. ثابت بلانی کہتے ہیں کہ میں عنہ کے پاس تھا اور سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ایک بیٹی بھی موجود تھی تو عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت آئی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کے اپنا آپ بات کی جا تو کہتی ہے یا رسول اللہ اللہ کا بھی ہار جا ایسا کر رسوس بڑی مسلم کیا آپ کو میرے بارے میں بھی خواہش کوئی چاہت ہے تو ان سارے کی بیٹی کہنے لگی ماں اص اللہ حیا آتا سو اس کا حیات کم ہے آ کے نبی تلیم صلاحی وسلم کو اپنا آپ پیش کر رہی ہے تو سیدن سیدن مالک اللہ علی اللہ فرماتے ہیں عورت جو نبی تلیم صاحب وسلم کے پاس آئی اپنا آپ ہدا کرنے کے لیے وہ تجھ سے بہتر ہے ربی صلاحی وسلم, اللہ علیہ وسلم وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مند تھی فہار اگر چاہے تو اس نے اپنا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا یعنی یہ کوئی بایوب بات نہیں ہے کسی عورت کے لیے کہ وہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے بلکہ اہل اسلام کے لیے یہ کام قابل سفر اور قابل ستائش ہے لیکن یہ مسلمانوں میں سے اور کسی طریقے جائز نہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کسی طرح ربیہ کریم اللہ علیہ وسلم کے تبر کا آپ کے آثار آثار سے تغر حاصل کرنا یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا اب فرماتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح سویرے نکلے تو آپ کے پاس گزو کا پانی لایا گیا آپ نے گزو کیا سچا نہ تو لوگ نبی کریم وسلم, وسلم نے انہیں نماز پڑھائی توہر کے نقط نکلے تھے توہر اور اثر کی دونوں نمازیں جمع کروائی دو دو لفتیں پڑھائیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزوں کے پانی سے تبرک حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا محدود عنہ رضی یہ وہ تحادی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر گرمی وہ وزن بچہ سوری سلوا رہی وسلم کی بچی آپ حضور فرما رہے تھے اور کلی کرتے ہوئے آپ نے کلی اس کے منہ پر راتی اور یہ اس کے لیے ایک اعزاز بن گیا کہ نبی ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ پوری اور جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے عموماً تو ان کے ساتھ ان کی یہ خوبی ضرور ذکر جاتی ہے اسی بھی حدیث میں محمود ابن ربیع اور سلوا ہو رہی و طلبتی بچی کی محمود ابن ربیش اور اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ وہ شخص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے میں گلی کہتے ہیں مث پر اتنے مارنا اللہ تعالی کا اور دیگر اصحاب سے یہ روایت ہے وَإذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صاحب کا یہ آرٹ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اردو کرتے کا دو یب کبیلو تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر ایسے جھپڑتے جیسے آپ اس میں لڑ پڑیں یوں محسوس ہوگا کہ ابھی لڑ پڑیں یعنی ہر آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبر حاصل کرنا چاہتا تھا صحیح اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ خالہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھے گئی اور کہتی ہے اہلہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لبنا اگتی واچی میرا یہ بھانجا بہار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیلا اور برکت کی دعا کی متب تھا میں نے کیا، کن تو اور میں نے اللہ کے کے درمیان محروت دیکھی مثلا جا رہا جو کہ ڈونی کے بٹر کی تفاقی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ کے اپنے جسم پر بھی پھلتے اور اس کو پیتے بھی کبے ہوتا بٹر حاصل کرنے کے لیے جاگر رد عل کا کہتے ہیں کہ کریم اللہ علیہ وسلم میرے کو شریف لائے تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھی. اور آپ نے اپنے دونوں کا پانی کچھ پر گرایا مجھ پر بہایا تو اللہ سیا کہ میری عقل واپس لوٹائی مجھے سمجھ شروع ہو گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, کہ اور آب نہیں, والدین بھی نہیں اللہ سبحانہ خیال ہوا نے فرائض کی یعنی کہ وراثت والی جو آیات ہیں وہ لاغل کر دی اسی طرح ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ساتھ تبرف حاصل کرنے کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمیز کے ساتھ تبر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمع کیا کرتے تھے بلکہ خود دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیس الماتی تھیں اور ہم نے اسے اپنی کمیز پہنائی اس کے منہ میں اپنا لحاظ ڈالا شاید کہ اس کی بخش ہو جائے تب یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیلے پیلے پیلے پیلے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندر کے موقع پر کہا تاکہ چاند ایک بندے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا سارے چودہ سو بندے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا کچھ پڑھ کے ہنڈیاں میں ڈالا آٹے میں ڈالا روٹیاں پوکھتی گئی لوگ کھاتے گئے نہ آسا ختم ہوا نہ ہوا یہ نبی کریم صلی سلم کے رعاص کی برکت تھی یہ سوڑے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور مرجلہ تھا بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے سعید رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسیحی قریل جن تم میں سے ہر آدمی کے ساتھ ایک جن شیطان ہے جو بندے کو گمراہ کرتا رہتا ہے صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے ہیں یا, یا؟ میرے ساتھ بھی ہے اللہ سکھانا و صاحلہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے فاسلامہ فا وہ مٹی ہو گیا ہے میرا فناہ بردار ہو گیا ہے نہیں تو مجھے صرف خیر کا بھائی کا ہی دیتا ہے یہ نسور کریم علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے عام طور پہ جو جادوگر حضرات ہیں اس کو کہتے ہیں حمزاد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی مسلمان ہو گیا موتی اور فرمدار ہو گیا اور آپ کو وہ کبھی گھرا نہیں کرتا باقی تمام پر انسانوں کے ساتھ ایک جن موجود ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ جو اس کو اللہ کی نا کی طرف اور گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں فَإن شیزان تمہارے ساتھ ایسے جلتا ہے جیسے خون المن کا صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے تو رسول دلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے لیکن اللہ سبحانہ بھٹانا ہو نے میری اس کے خلاف مدد کی اور بالآخر وہ مسلمان ہو گیا صحابہ کرام اصمان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثر صحابہ شاعر تھے شعر ہوئی کرتے ویسے عرب کا وہ معاشرہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروس ہوئے وہ ماہر شہابہ اور ادیبہ معاشرہ بڑے بڑے عجیب اور شاعر تھے سگنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سگدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سیدنا علی تعالیٰنفا سگنا ارنک عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تقریباً اکثر جو معروف صحابہ کرام ہے وہ ان میں سے اکثر شاعر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر نہیں سکھائے وَمَا اور یہ آپ کے شایان شان بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیر گوئی یہ درست نہیں تھی اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا یہ آپ کا آثہ تھا اور شاعر نہ ہونا یہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے فن شاعری سے نہ آچنا ہونا یہ نف ہے لوگوں کے باقی لوگوں کے حق میں یہ نفس ہے کہ وہ اس سے نہ آچنا ہے جبکہ اس سے نہ آچنا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبی صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا فن کا کہا واہ لاشاری تب پھر لیکن فاریری اللہ زندگی تو آثر کی ہی زندگی ہے انصاف اور مہاجرین کو بخش میں محار کرتے آپ خروض اللہ کرواتے ہیں رسول کا علیہ وسلم شیر کا وزن خراب ہو گیا آپ کہ وہی ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ شعری کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کو اٹھانا ہوگا تعالیٰ نے مجھے یہ شاعری سکھائی ہی نہیں تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ تھا کہ آپ کے لیے شعر گوئی کرنا شاعری کرنا یہ ایک مجنو اور ناجائز کام تھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرتے انہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا سواب پورا ملا باقی امت کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی بلا گزر ایک ہے پوزر کی وجہ سے کوئی بیٹھتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے گا اس کو پورا سواب ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی بلا بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نماز کا سباب ملے گا آدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جتنا سباب ملتا ہے اس سے آدھا ثباب بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ملے گا صرف بیٹھنے کی وجہ سے آدھے نمبر نماز के کاٹ جاتے ہیں دلا گزر بیٹھنے کی وجہ سے نبیت علی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد دو رقص بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے پوچھا اس سے اب تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا ثباب آدھا ہوتا ہے اور آپ خود بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں سرمایا کہ اللہ سکھا نہ ہو مجھے پورا یعنی نماز بہتر کرنے پر بھی مکمل سماج ملنا یہ امت کے لیے نہیں ہے یہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ و تعالی انہیں پورا سوال ادا کرتے تھے اسی طرح اور بھی کئی ایک خصائص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر یعنی امت سے خاص ہیں جیسے نبی کریم فرض ہونا پھر آپ کے لیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی سو بھی رہے ہوتے کوئی انہیں سلام کہتا تو آپ اس کو سلام کا جواب دیتے اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خیر کی چابیاں پتا کی تھی تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور آپ کے امتیازات ہیں جو امت پر آپ کو حاصل تھے اللہ تعالی سمجھنے